وہ دز ہت کی تبلی گے سرا تم ہو جس کی ہر دہ کی رسولوں کی تمنا تم ہو کتنے معصو رسولوں کی تمنا تم ہو تیزات کی ایک, ایک آواز ہو اللہ کا لہجہ تم ہو حکی آواز ہو اللہ کا لہجہ وحد تیز کی کوئی سانی ہے تمہارا نہ خدا کا سنی ہے تمہارا نہ خدا کا شری جیسے اکتا خدا بندوں میں تو یکتا تم ہو جیسے یکتا ہے خدا بندوں میں تو یکتا تم ہو وحد تیز کی تبلیغ گے تم ہو جس کی ہر لہے تم ہو ایشک اہ مد چارے مدینہ چا کرے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے ایش کے اہم چار چاہیے اور ایسا جینا چاہیے ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا قرخ سارے محمد کا پسینہ چار مجھ کو رخ سارے محمد کا پسینہ چار the fire to hell. تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چارے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چارے دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے ایشک احمد چاہیے حب مدینہ من, من الحمدلیلہ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 يا يَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا إلى الله يَا يَا يَا يَا يَا يَا لهم الله كبيرا وقال الله من الله يَا يَا يَا الله يَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا الكتاب يَا قال الله تعالى ما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حديث عليكم حريص عليهكم حريص روف الرحيم رؤوف رحيم فانت ولوا فقل حزب الله لا اله الا الله محترم بھائی دوستو یہ سال میں ایک مہینہ ربی البل کا آتا ہے ہمارا پوار اجتماع ہوتا ہے اس سلسلے میں کچھ نصیرت کی بات کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق اللہ عجیب و عجیب قسم قسم کے بندے گزرے اہل علم مفسرین محدثین بڑے بڑے مجاہدات کیے ہوئے اور اللہ کے تعلق میں ایک سلسلہ بالکل امی بزرگوں کا گزرا ہے بالکل انپڑھ بزرگ ان میں ایک بزرگ گزرے عبد العزیز زباغ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں مجھے نماز کا سبق اور چار صورتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے نماز بخروئے بغیر ادا ہو جاتی ہے نہ کہ کچھ بھی نہیں آتا لیکن اللہ تبارک کو تلق ایسا تلک رسی تمبایا کہ جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و سال دل کو روشن کر دیتے ہیں تو بغیر پڑے اللہ تبارو و تعالیٰ اس کو علوم سکھاتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستقبی فرمایا ہے اندر اشبینی علومِ انبیاء اندر اشبینی علومِ انبیاء بے کتاب و بے معید و اوسط تو اس کے اندر جو ہے انبیاء علیہ اسلاد اسلام کے علوم کو پائے گا بغیر کتاب کے اور بغیر کسی تربیت کرنے والے کے اور بغیر استاد کے مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مصنبی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اہل بادشاہ نے رومی اور چینی کاریگروں کا مقابلہ کرایا نقش نگار کا اور مصبری کا تو اس میں ان کو ایک ایسی جگہ دی ایک بڑا حال دیا جس کے درمیان میں جدائی کر دی گئی ایک دیوار سے ایک کیسا جو ہے وہ دیا گیا رومیوں کو ایک کیسا دیا گیا چینیوں کو اور ان کو وقت دیا گیا کہ اتنے وقت میں اپنے اپنے نقش نگار بناؤ پھر ایک دن مقابلہ ہوگا اس کو درمیان اس دیوار کو ہٹائیں گے اور دونوں کا نقش نگار سامنے آ جائے گا تو اس کا مقابلہ ہوگا کس کا اچھا ہے تو اپنے خفیہ رکھتے ہوئے اپنے ساری چیز کو بناتے رہے بناتے رہے جس بادشاہ جو ہے وہ مقابلہ ان کا مقابلہ کرانے کے لیے اور ان کے نقش نگار کو مصبری کو دیکھنے کے لیے آیا اور درمیانے دیوار کو اٹھایا گیا تو سب کی رت کے امتحان رہی کہ جو کچھ رومیوں نے بنایا تھا وہی کچھ چینیوں نے بنایا ہوتا ایک کہ خط سب کچھ جیسے یہاں تھا ایسے وہاں تھا بادشاہ کو حیرت ہوئی سب لوگوں کو حیرت ہوئی اور رومی مصوروں کو حیرت ہوئی کہ ہوا کیسے ہے کہ ایک ایک نقطہ ہے کہ کھاد جو کچھ ہم نے بنایا سب کچھ ہم نے بنایا ہے جبکہ پروگرام جو تھے دونوں کے طریقہ کار خفیت ہے تو رو حیرت اور تاجب اور استجاب کے حال میں ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا ہے اور نے کہا جی آپ تو مصوری اور نقش نگار برانا جانتے ہیں امے کی فن جانتے ہیں ہم آئینہ بنانا جانتے ہیں یتنا صاحب یہاں مصوری کرتے رہے ہم یہاں آئینہ سازی کرتے رہے اس درو دیوار کو ہم آئینہ بناتے رہے آپ کا یہاں کا کام مکمل ہوا ہمارا وہاں کا کام مکمل ہوا ہماری طرف آئینہ بن گئی جب آئنا بن گئی تو جو کچھ وہاں تھا وہی وہ کچھ یہاں تھا وہ یہاں ایکانے واحد میں ایسے منتقل ہو گیا بولوں کے اسلام ہے آنے واحد میں ریفلیکشن ہو ہوگئی اور سب کچھ یہاں موجود ہوا ایسے ہی جب انسان اپنے باطن کو اللہ کے غیر سے کے تعلق سے خالی کرتا ہے اور دنیا کے مفاد اور لالچ اس کو خالی کرتا ہے یہ جو رحمان بابا نے کہا ہے کہ دیسودا دیسودا سا زیان نشتہ اور ملنگ مدے کلنگ اور توان نشتہ کہ جب فائدہ سے تیرے ہاتھ, کرے تنے ہاتھ،, تنے ہاتھ،, تنے ہاتھ نکال دیا تو پھر نقصان اور زیاں ہے ہی نہیں جب تجھے فائدے اور مفاد سے اپنے ہاتھ کو کھینچا نکالا تو پھر تو زیان اور نقصان ہے ہی نہیں ہے اور جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کا ہو گیا اس اللہ اللہ کے طلب والے بندے پر تو کوئی ٹیکس اور کوئی اس پر توان اور کوئی کلنگ اس پر ہے ہی نہیں یہ شہر اور ہمار بابا کا دوسرا کون سا شہر ہے جی سو سب توانشتا وہ پلنگ مدے کلنگ سو سب سے پلنگ مدے کلنگ اور توان نشتا دوسرا یاد نہ آیا اس وقت میں اس کا نکاس ہوا تھا اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں آئی جی کر رہا تھا کہ قلب جو ہے یہ آئینہ بنتا ہے جب اللہ کے غیر سے خالی ہوتا ہے جب لالچ اور مفاد سے خالی ہوتا ہے اور جب ریاض سے خالی ہوتا ہے تو آئینہ بنتا ہے جب یہ آئینہ بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں علوم کا نکاس اس کے اندر کرتا ہے اور آنے واحد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرش پر گریب انسان کو عرض کی طرف اٹھا دیتا ہے اور یہ ہمارے چودہ سو سال تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں جو ہوئے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادے کی صفائی اور بادے کے بچ جانے سے آنے واحد میں انسانوں کو کامل کیا ہے اور ان کو اپنا تعلق دیا ہے تھے عبد الزیز بار رحمۃ اللہ کا ذکرہ کر رہے تھے انہوں نے فرمایا ہے اپنی کتاب میں یہ تین سو سال پہلے بزرگ گزرے ہیں دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سال میں دو دفعہ جلوہ فرماتی ہے لوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سال میں دو دفعہ جلوہ فرماتی ہے اس ضلعے کی تاثیر سے سارے بیجوں میں نمو کی استعداد پیدا ہوتی ہے چنی پھٹنے کی پھلنے پھولنے کی اور آگے پیدائش میں استعداد پیدا ہوتی ہے اور کائنات میں سویا دو بار بہار آتی ہے حکیم صاحب کائداد میں دو بار باہر دیکھی آپ نے جی حکیم صاحب کہتے ہیں کہاں پڑے کہاں دیکھ ایسے کتاب کو میں نے پڑھا تو اس پر میں غور کر رہا تھا تین سال پہلے لکھی بات ہے اور دو بار باہروں نے لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نظریاتی بات گان نہیں اس باتوں کو میں نے دیکھا ہوا اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدات کو مزید بات کے جن مشاہدات کو دیکھا ہوئے ہیں اس کو بیان کرتا ہوں کہ دو بار باہر آتی ہے خیر اس پر اس بات پر غور کرنے سے دو باتیں سامنے آئی اور وہ بڑی عزی ہے ایک بات تو بڑی عزی دونوں باتیں بڑی عزی ایک تو یہ ہے کہ کائنات میں باہر دو بار آتی ہے وال بات بے شمالی میں باہر ہوتی ہے تو قطب جنوبی میں خزاں ہوتی ہے اور جس بات قطب جنوبی میں باہر ہوتی ہے تو قطب شمالی میں خزاں ہوتی ہے یہ تین سو سال پہلے ایک ایسے آدمی کی دینی دنیاوی تعلیم ہی نہیں ہے ان بھی کہی ہوئی بات ہے جبکہ جدید جغرافیہ کا علم اتنا شہرت میں تھا ہی نہیں اور ایک اس کا ساتھ میں نے دیکھا اس کا اثر میں نے دیکھا کہ این ان دنوں میں جن دنوں وہاں باہر ہوتی ہے یہاں کے بھی بعض دختوں کے بعض پھولوں پر اس کے اثرات آتے ہیں تو آپ نے بے موسم حل لگے ہوئے بعض دستوں پر دیکھے ہوں گے دیکھیں گے نہیں دیکھے نہیں دیکھے گے کے نارجوں پر تو دیکھو نا کبھی مشاہدہ کرو نا کہ آج کل ایک پھول لگے ہوئے ہے سر سرسبز پورے سائز کے بڑے بڑے پھل ہیں ان کے دوسری بار کے نمون کا سر کو بشمالی پر جو ہوئے ہوا ہے وہ ہے جیسے <mañana. سبار> اس نے موبائل قدم نے شعر کہا تھا کہ آپ سے پہلے آپ سے پہلے نہ خوشبو تھی نہ رہنائی تھی آپ سے پہلے نہ خوشبو تھی نہ رہنا تھی آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہیں اس کو ہم اسفی کے سالے نے شہر کو بھی انتخاب کیا تھا لکھنے کے لیے تو اس بار ریفرنس کا بھول گیا کیونکہ تو اس بار خیال آیا کہ شاعر نے شہر تو کہا ہے شہر بھی اچھا ہے لیکن تھوڑا سا مبالغہ ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ پہلے خوشبو اور رہائی تھی نہیں آپ کہنے سے باہر آئیے حالانکہ کائنات پہلے سے چل رہی ہے آپ کہنے سے آپ کی پشاوری سے پانچ ہزار سے پہلے آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا ہو یہ بات ہوئی ہوئی ہے تو دوبارہ خیال آیا کہ یہ جو عزیز اللہ علیہ ماخل تلافلاق ہے کیا آپ اگر پیدا نہ کیا جاتے تو زمین اسمان کی کوئی چیز پیدا نہیں کی جاتی اس کی روشنی میں یہ شہر درست ہو جاتا ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوا تو اس کے بعد یہ خوشبو نائی اور باغ و بہار اور رنگ روند اور روشنی اور رہنا ساری ساری چیزیں اس کے بعد ہی وجود میں آئیں خان صاحب ہیں ان کی بہت مشہور نعت ہے اس میں انہوں نے کہا کہ گر ارض و سما کی بحفل میں گر ارض و سما کی بہفل میں لولاک لاک شور نہ ہو گر ارض و سما کی بہفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ ڈور نہ ہو سیاروں میں مشہور جو شما اجالا جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں اور اس کہیے غرض و سما کی محفل میں لولاد لما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں اللہ. اور یہ بعض آیتیں جو ہے قرآن پاک کی تو براہ راست عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضور صلی اللہ علیہ عظیم کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہوئی ہوئی ہیں انہی میں سے چند ایک میں نے پڑھی اور خاص طور سے ان کا مختصر مختصر ترجمہ کر دیں گے ایک آیت کے بارے میں کچھ بات کریں گے فرمائے گا کہ اللہ تبارک نے بڑا احسان فرمایا ہے لقت من اللہ علیہ مومن ہے رسولن اللہ تبارک نے بڑا احسان فرمائے مومنین پر کہ ان میں مبوض فرمائے ہیں بیجے ہیں ان کے درمیان ایک رسول جو کہ پڑھتے ہیں ان پر آئے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کی اور پاک کرتے ہیں ان کے باطن کو گندگیوں سے اور برائیوں سے اور جب یہ پاک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کتاب کے معنی اور مطالعے سکھاتے ہیں اور اس کے اندر جو دانائی جو حکمت جو وزم اور جو دنیا آخر کے سنوارنے کے جو غیر راز ہیں حکمت اس کو سکھاتے ہیں تو کتنا بڑا اللہ تبارک صلاح کا یہ احسان ہے ممنین پر کہ ان چار فرائض کو پورا کرنے کے لیے ان کے درمیان ایک رسول بہبود سرمائے ہوئے اور ایک مار صلی اللہ کا رحمت اللہ علمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیدا کیا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت تیسری کون سی پڑی سی جی یہ جی؟ کون ہی پڑی سی آنا اللہ کا شاہدم بشر نظیر صلاح کا شاہد ہوں بشروں نظیر و دائین اللہ فضنی کون سے راجم منیرہ بشرین حسدن کبیر صلی اللہ ہم نے بھیجا آپ کو گواہ اور بشارت سنانے والا اور خبردار کرنے والا ڈرانے والا آگاہ کرنے والا جو خطرات انسان کو درپیش آنے والے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا اور ایسا چراغ جو دوسرے چراغوں کو روشن کرتا ہوں اور آخری آج سورہ توبہ کی آیت ہے اس درجے کوئی غلطی کو تائی ہو تو بعد میں صحیح ترجمے سے اس کو درست کا کے ساگر صاحب لکھا کرتے ہیں ہم تو ان پڑھ آدمی ہیں جتنا یاد رہا ہوا ہے اسی کو بولتے ہیں جو غلطی ہو جائے سو so, پہلا دوبارہ مسالہ معاف کرنے والے ہیں مارا. سر ایسوبا کیا ہے تو فرمایا گیا کیسے آئے تھے جی جا؟ لقد جا تم رسول کم عزیز نہ لئی ماں تم ہریس نہ لم یقین آئے تمہارے درمیان ایک رسول تم کہ تمہارے انسانوں کی جنس میں سے ایک رسول تمہاری طرف آئے تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچے تم پر کوئی مصیبت کوئی بوجھ کوئی خراب حالات آ جائے تو اس سے ان کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے اور ہری سنا سن ج... تمہارے تمہیں خیر،, تمہارے تمہارے تم... خیر تمہیں خیر پہنچنے کے لیے ان کو بہت ہی زیادہ چاہتے ہرس ہم لوگوں کو مار کی رس ہوتی ہے دنیا کو ہیرس ہوتی ہے دنیا کی ہرس ہوتی ہے ہیرس کی کیسے کہتے ہیں شدید چاہت کو کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں شدت کی, چاہت کی ہے بس کو میں اچپا مجھے مل ہی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید چاہت جو ہے وہ عالم انسانیت کو بہت زیادہ خیر اور فائدہ پہنچنے کی آپ کو چاہت ہے ہری علیکم اور کہتے ہیں یعنی عزیزنا علیہ عزیز الہ علی، علی ماں نے اور حریث علیکم یہ تو سارے انسانوں کے بارے میں ہے کیا مسلمانوں کے بارے کفار کے بارے میں کیا, کیا مسلمانوں کے بارے میں یہ دو چاہتے آپ کی تو سب کے بارے میں یہ وہ کفار جو آپ کی تکلیف کے درپے ہیں یہ چاہ تو آپ کی ان کے بارے میں بھی ہے. جہاز کے دور کو دیکھے کہ وہ امریکہ جو دنیا اسلام پر بمباری کر کے دنیا کے گ موت کو دنیا کے پیشاب یہ دنیا کے وسائل یہ دنیا, دنیا کے تیل دنیا کی چیزیں ان کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے ان خبیصوں کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راتوں کے قیام میں آنسو بہا کر ان کے توز کا کے سے چھوٹنے کے اور جنت میں داخلے کے لیے آپ نے دعائیں فرمائی ہیں ان کے ہاتھوں دنیا اسلام کے لیے آگ اور لوئے کی بارش ہے اور فتنے اور فساد کی بارش ہے تو یہاں کے لیے بھی اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں ہوئی ہیں کہ یا اللہ ان کو جہنم کی آگ سے نجات فرما فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حاجر کی نماز ایک رات کی جس کا تذکرہ آیا ہوا ہے وہ ساری رات شاید سار کو پڑھ کر گزاری ہوئی ہے ڈاکٹر سیاد صاحب کون سی آئے تھے جی بعد۔ حکیم <الْحَكِيم> آئے ٹھیک پڑھ کہ یا اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں نہ آپ کو پورا اختیار ہے نہ ان کو سوچ رہا کہ گنجائش ہی نہیں ہے اور اگر آپ ماں فرما دیں تو آپ تو بہت ہی زبردست ہیں اور بہت ہی حکمت والے ہیں تو یہ ساری رات ہے یہ پوری امت کے لیے آپ کی امت کے دو درجے ہیں ایک کو کہتے امت ہے ایجابت ایکتے امت ہے دعوت امت اجابت جو ہے یہ وہ امت ہے جس نے کہ کی بات کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے اور امت دعوت وہ آپ کے ظہور کے بعد کے وہ انسان قیامت تک کے لیے جو مسلمان تو نہیں ہوئے اور ان کے پاس دین کی بات سوچانی ابھی باقی ہے یہ امت دعوت ہے تو یہ آپ کے جذبات امت دعوت کے بارے میں بھی ہیں اور امت اجابت مسلمانوں کے بارے میں تگلی بات فرما فرمائی گئی بالمؤمنین مومنین الرحیم مؤمنین کے بارے میں تو آپ بہت ہی زیادہ نرم اور بہت ہی زیادہ رحمت والے ہیں تو مؤمنین کے لیے تو دو باتیں آپ کی طرف سے مزید ہیں عزیز الزیز علیہ مان تم اور حلیس علیکم دو کے بعد مؤمنین کے لیے دو باتیں اور ہیں رافت اور رحمت سعوف کا رعوف کا مادہ رافت ہی ہے اس سے رعوف کا رفت بنے رافت اور رحمت انتہائی درمی جو ہے یہ رافت ہے جس جس جس, جس, جس, جس جس جس سے کہ آپ کو اللہ تبارک صار نے اپنے ناموں میں سے رعوف کا نام عطا فرمایا اور رافت کے بعد رحمت یہ جو ہے یہ خاص مومنین کے لیے پھر آگے اللہ تبارک تعالی سارے مومنین کو خطاب فرما کر اور سارے انسانوں کو خطاب فرما کر بطور گلہ کے ان سے بات فرماتے ہیں فائن طور ایسے پیغمبر جن کی چار شانیں امت دعوت امت جابت دونوں کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی فیض ولو پھر ایسی شخصیت سے تم روگردانی کرو اور احراض کرو اور منہ موڑو ان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے ایک اعلان فرمائیں فخل آپ ان کے سامنے ایک بات کا اعلان فرمائیں اور ان سب کو آگاہ کر دیں اور ان کے سامنے اس بات کو پیش فرما دیں ابو اللہ ہو لا کہ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے نہیں کوئی مابوس بھائی جس کے علیہ تبکل تو اسی پر میرا بھروسہ ہے ووا رب العرش رضیم ہوا ایک بہت عظیم عرش کا مالک ہے ساری کائنات کو عرش نے سے اپنے اس میں لپیٹ میں لیا ہوا ہے عرش کو کرسی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور کرسی بھی اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بیٹھنے کا مال اور بیٹھنے کی جگہ بن سکے تو اتنے بڑے ایسے بالغ ہے تو عالم انسانیت اور اے مومنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ کوئی محتاجی نہیں ہے اور گواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں پاک بطور گلہ کے کہہ رہا ہے کہ اگر ان پہ چار باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے قدردانی کر لی آپ نے ہاتھ پہچان لیا اور آپ نے وفا کا ثبوت دے دیا تو پھر دنیا آخر کے لحاظ سے نواز دیے جاؤ گے ورنہ اس حصی و شخصیت کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تہرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے کہ وہ لوہ و قلم جس کی لکھت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ارادے سے ہر چیز کو وجود ملتا ہے اور ہر چیز سے عمل نکلتا ہے لو قلم کی وہ تاثیر جس کے ساتھ خلق کا اور تخلیق کا اور عمل کا وجود متعلق ہے وہ آپ کا ہو کر رہے جائے گا اور دنیا کی چیزوں کو کیا فکر کرتے ہو ساری کردار کیا فکر کرتے ہو لو و قلم اور اللہ تبارک کا لو ارادہ جس سے ساری چیزیں وجود پکڑتی ہیں وجود میں آتی ہیں وہ اللہ تبارک کا خالہ جو ہے اس کی برکات سے آپ کو دواض دے گا کہ محمد سے خاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے چل کی شام کہ یہ عام، یہ عام عقیدہ ہے دنیا اسلام کا اور دنیا اسلام کا جو عظیم گروہ ہے جس والجماعت کہتے ہیں جو چار اہم آئی کے کے طریقہ کار پر چلتا ہے اس میں نے ایک چارٹ وہ ایک یہ عالمی جو ادارے ہیں ان سے میں نے مضمون نکالا برخوردار وقار کے ذریعے سے نکلوایا تو اس کو میں دیکھ رہا تھا دنیا میں ستر کروڑ ہنفی ہیں سوا ارب جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس میں سے ستر اسی کروڑ ہنفی ہیں جو کے تقریباً بنتے ہیں کتنا فیصد بنتے ہیں جو? ستر ستاس ستر, ستر فیصد تک بنتے ہیں اور باقی جو ہے تو مالکی, شافی, باقی شافی مالکی اور حملی کو ملا کر پھر یہ ایک, پچیس, ایک ارب پچیس لاکھ میں سے کوئی یہ ایک ارب دس لاکھ تک بن جاتے ہیں پتہ, اللہ پتہ لاکھ تک بن جاتے ہیں اور باقی پھر یہ جو دس لاکھ ہے یہ باقی سارے اس میں جمع ہو جاتے ہیں تو تول سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ مسلاط اسلام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور یہ تو یہ ایازت نبی کے مسئلے پر بعض لوگ باتیں کرتے ہیں نا تو کچھ یہ جدید قسم کے ملی صاحبان باس کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے نہیں کہ ملی صاحب آپ کی معلومات بہت ہی کم ہیں بہت سی کم اور جدید دنیا کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے آج کل تو حضرات کے رواج عام مردے مرے ہوئے ہیں ان کی حضرات روا روحوں کو حاضر کرنے کی مشق جو ہے لیکفر نے کی ہوئی ہے اور وہ حضرات روا کر سکتے ہیں جی؟ آج حضرات کے رواج جو ہے یہ تو پیرا پیراسائکلوجی ہو گئی ہے ایک پیرا سائیکولوجی یہ جو جدید مشکے ہیں اس کی جدید ساری قسم کی مشکے ہیں وہ پیراسائکولوجی کے ذریعے سے اس تحریک مسافہ نہیں کیا مجھ سامنے آیا مسافہ نہیں کیا آپ نے ہاں جی ہاں نہیں کیا نا مسافہ کیا ہوتا تو ابھی پانچ ہزار کلو میٹر طے ہو چکے ہوتے ہیں ابھی اس کو پہلے پہچانا جی جتنی دیر گزرنے کے بعد آپ پہچانو میں تو پلاج کا بھی جی آئے گا آپ کی معلومات بہت کر رہے ہیں تو پیرا سائیکالوجی والے لوگ جدید دور میں روا کر کے ان سے بات کرتے ہیں آپ کی بات کرواتے ہیں اور آپ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں اور اتنا از اتنی عظیم بات ہمارے صوبے اکرام کی جن کی جن کے بات روشن ہوئے جن کی ارواح پاک ہوئی اور ان کو اللہ دوبارہ نے توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے اگر ملائم اللہ عورتہ اللہ علیہ کے کو دیکھیں جو ہم سے آپ جی ان کی وفات ہوئی ہوئی ہے سن کوئی ترسٹھ چونسٹھ وفات ہوئی ہوئی ہے ان وہ قبر پر لے جاتے تھے اور وہ بتا دیتے تھے بعض باز, باز لوگ آزمائش کے طور پر لے جاتے تھے کہتے یہ جس کی قبر پر مجھے لائے اس کی قبر یہ نہیں ہے بتاؤ دوسری بتاؤ جب دوسرے طور پر بتا دیتے تھے تو وہ ہاں یہ ہے ٹھیک خیر یہ ایسے ہی یہ جملہ متوجہ کے طور پر یہ بات درمیان میں آ گئی اصلی بازی کرنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قیامت مت ہے سارے بیال مسلح السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور عام شادا کے بارے میں زندہ ہونے کا آیا روزی دیے جانے کا آیا اور کہتے اولیا اللہ جو ہوتے ہیں اس واداس ہے ایک اوپر کا درجہ اولیا اللہ کا ہے کتنا عظیم کارنامہ کا ہے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر کے اور میدان شہادت میں گردن کٹا کر گر جانا دیکھیں اس سے بڑھ کر مقام اولیا اللہ کا ہے کیونکہ گردن کٹا کر اپنے آپ کو گرانا ایک بہت عظیم کارنامہ کا ہے لیکن خواہش نفس کو کچل کر گرانا یہ اس سے بڑھ کر کارنامہ ہے تو اس لیے نند بہینا و صدیقینہ و شعادا وہ صالحین نے بیان کیے ہیں پہلا درجہ امبیال مصلا السلام کا دوسرا درجہ صدیقین کا یعنی اولیا اللہ کا تیسرا درجہ شعادا کا اور چوتھا درجہ جو ہے وہ صالحین جب آدمی قبیلہ گناہوں سے حرام اور مقروعی تعریمی سے نکلتا ہے اور فر واجب صورت موقع پر کپا بند ہوتا ہے تو یہ آدمی صالحین کے اور ساب یمین کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے اور شعادا کی کتنی تفصیلیں مفتی شفی صاحب نے کی ہیں ڈاکٹر سیاز جی گز گٹا کر پیدانے جنگ میں گرنے والا حکیم صاحب کو یاد ہے امین صاحب کو یاد ہے ہمارے فرقران کا وعدہ کہ نہیں یاد جی امین صاحب جن کا نام امین صاحب ہے وہ بولے ہیں。جی دی؟ دی؟ ہے میں شادی ہے جن پر شہید کا حکم اطلاق ہوتا ہے اور شہادت وے صدیقی سے دیش ایک درجہ ولایت ای بھی ہے جس کا مشاہدہ یہ ہے بارے فلقران میں اس میں دیکھیں اس کا مشاہدہ مشاہدہ بیدا ہے اور صدیق کا مشاہدہ مشاہدہ قریبہ ہے قریبی ہے اور امبیال ہے مسئلہ کا مشاہدہ مشاہدہ عینی ہے چونکہ شہید جو ہے وہ اپنے سارے مفادات کو ترک کر کے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے تو اس لیے اس کو تھوڑی دیر میں یہ بات ہے وہ اس کو جو ہے درجۂ شہادت کا وہ جو ظاہری ہے اور درجہ شہادت کا جو مشاہدہ اور قرب الہی اور تعلق مالا کا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے تو یہ جو نغل فی سبیر اللہ اور روحت الخیروں میرا دنیا معافیا آیا کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر صبح تھوڑی دیر شاد دنیا معافیا سے بہتر ہے تو یہ فی صدیل اللہ میں جو ہے تو بنادی طور پر میدانِ کتال ہے ٹھیک ہے نا عزیز جو ہے بداری طور پر یہ میدانِ کتاب کے لیے آئی ہوئی ہے <تصفح> یہ کر رہا تھا کہ شعدا شوادا سے بڑھ کر صدیقین ہے بلائے <تصفح> خاصہ ولاد کبرا <تصفح> یہ <جیدنہ> شوادا سے بڑھ کر ہے اور اس میں چلے ایک بات سامنے آ اس بات کو کہہ دیں کہ جو دی ہے کہ بروز قیامت یا شعادا کے خون کو اور لمحہ کی سیاہی کو تولا جائے گا تو لمحہ کی سیاہی شعادا کے خون سے بڑھ جائے گی تو, بڑ تو یہ وہ لمح ہیں کہ جن کا علم وہ جن کا تعلق ماللہ غرب بلائی سا پختہ ہے جیسے کہ محبوض علی رحمۃ اللہ تو واقعی کی ان کی کتابوں نے کشوادا کے خون نے عالم انسانیت میں وہ او تبدیلیاں اور وہ او انقلابات وہ استاد برپا نہیں کیے جتنے کی ان کی کتابوں نے برپاد کی بلڈنگ کے لیے ایک دانشور آ گئے وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ شخصیت سے نہیں پھیلتا دین کتاب سے نہیں پھیلتا دین ماحول سے پھیلتا ہے خیر میں نے کہا مہمان آئے ہوئے میں ان کے ساتھ کیا بات شروع کروں تو جب چلے گئے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ دین شخصیت سے پھیلتا ہے دین کتاب سے پھیلتا ہے دین ماحول سے پھیلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت نے قرآن پاک کی کتاب کو لے کر اس سے مکہ مکرمہ اور مدینہ مرورہ میں دینی ماحول بنایا اور اس سے دین پھیلا ایک تو آج قرآن بات ہو گئی ہے کہ ہر رہا غیرہ نتھو خیرا بری طرح دن کی بات کہنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے بائز مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک آدمی نے طے نہ کھائی ہوئی ہو تہ نہ کھائی ہوئی ہو تو اس میں بلکس نکلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں بلکس نکلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو طے کھانا کہتے طے کھانا کسے کہتے کپڑے کو دھونے کے بعد تو اس کو استری کرتے وہ سارے اس کے بل کا ٹیڑھا پندرہ دور کی ساری اس کی سروٹیں سب دور کر کے اس کو بالکل ہم کر دیتے ہیں آپ جدید دور کے لوگ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں آپ کو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے اس کو پہنتے جب تک طے نہ کھائی ہوئی ہو اس وقت تک بات بنتی نہیں اس وقت تک بات بنتی نہیں اور تو بات فراغت علم اور بات دنیا سب چیزوں کا حاصل کرنے کے بعد صرف نہ ہوئے منطق ساری ترتیبوں کا حاصل کرنے کے اور اس کے بعد اس مجاہدے میں رگڑا رگڑی کے مجاہدے میں جانا ہوتے ہیں اس رگڑا رگڑی سے گزرنے کے بعد پھر اندر پاک ہوتا ہے اور پھر جو پڑھ کر پہلے یاد کیا تھا جس کے معنی پر سمجھا تھا اس کی حقیقت کا آنے والا میں انکشاف ہوتا ہے جس طرح رومی چینیوں کا واقعہ آپ کو میں نے سنایا اور پھر اس کے راز اس کی گہرائی اور حقیقت آدمی کو سمجھ میں آنے لگتی ہے یہ بہار کر رہے تھے پیسے ویسے وہ حیات نبی کے بارے میں زمین طور پر یہ بات کہ عام کی عام گئی کی حیات ہے آم کفار تک کی حیات ہے یہ بدر کے بدر کی جنگ کے بعد آپ نے جہاں جہاں جس کنویں وہ بدر کے یہ کفار قیدی پھینکے گئے تھے کھڑے ہو کر آپ نے ان کو ختاب کیا کہ کیا وہ بات پوری ہو گئی سیدھ کی کتابیں پڑھے اس میں لکھی ہوئی سر سابق رام کہ کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے ہیں تو, یہ تو کفار واقعات یہ انوار حضور المتا القبور میں علامہ سوتی رحمۃ اللہ نے لکھے ہوئے ہیں ابو جال کو قبر سے نکلا ہوا گرزا ہوا کیا لکھا ہوا ہے ابو جال کا تھا اپنے اب دنیا کی روایت سے ابو اجال کو قبر سے نکلا ہوا اور چیختا پکارتا ہوا یہ کسی رضی اللہ نے کسی سابی نے دیکھا ہوا ہے تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہے صدیقین اور صدیقین سے بڑھ کر ابیال اب مسا السلام کی حیات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر مبارک میں ایک خاص رابطہ ہے امت سے اور خیال تھا کہ شاید اس بات کو مکمل کر سکیں گے جو آپ کو رابطہ ہے امت سے اور امت بچاری کا بڑھکی ترتی ہے اور کس کے پیچھے چل رہی ہے اور کس کے مفاد کے لیے استعمال ہو رہی ہے لیکن وہ وقت نہیں ختم ہو گیا بہرحال کوئی اہم واقعہ اور کوئی اہم ہم بات جمت اور پیش آتی ہے ایسی بات نہیں ہوتی کہ اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کرائی جاتی ہو اور آپ اس کے لیے پریشان اور فکرمند نہ ہوتے ہیں ایک دو دن کی بات نہیں ہے انشاءاللہ آپ آتے جاتے رہے کہ اللہ نے میں نے زندگی نصیب فرمائی تو اس بات کو آہستہ آہستہ بیان کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے کبھی اس کا عطا فرما دیا اور ہم جو تو آگئے اس مقام کو جس بقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فائض فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بارے میں آگاہی ہوئی اور ربط ارتباط ہو گیا تو جیسے کو شروع میں, میں نے پڑھا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے سبحان اللہ. ایک دو باتیں کیا ختم کرتے ہیں عظم علیہ وسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ مرور فرمایا کہ یہ مدینہ مرادہ کے بازاروں کا سارا مال میرا ہے یہ <سؤال> تو بار ایسی دعا پر ماہی ہوئی ہے کہ اس دن بار جو تین بار چخ چک کر کے یہ کماتے ہیں اتنا اللہ پاک چاہ مانگ لیں اور جنوبی افریقہ وہ اپنے مریضوں کے ہاتھ تشریف لے گئے جہاز چارٹ کر کے گئے پورا جہاز بھر کے مدینہ مرادہ سب کے مریضوں کو ساتھ لے کر کے جنوبی افریقہ بہت ماندار ملک وہاں ان کا قیام ہوا سب کام مکمل کر کے جب واپس آنے لگے تو ان کا خیال تھا کہ شاید واپسی شاید کرایہ تو ہم سے لیں گے تو سارا کام مکمل کر کے جازے بیٹھنے لگے اور لوگ خواہش ہیں ہم ان کو کچھ دیا انہوں نے کہا کہ آپ کو مارا آپ کو بارت. اللہ تبارک نے اتنا دیا ہے جی؟ اتنا دیا ہے کہ بادشاہ یہ تاجدار یہ فرما اگر لینے کے لیے آتے ہیں تو آئے ان کو عطا کر سکتے ہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو کیا جی؟ شہر کو مکمل کریں جی اتنی میری اوقات نہیں ہے اللہ اتنا, اتنا, اتنا عطا کیا اتنا عطا کیا ساری کائنات سے ساری مخلوقات سے ساری موجودات سے بے نیاز کر دی بس ایک ذاتی حق کے دربار کا جو بنایا کاسا لیس اور کاسا اٹھانے والا وہ ایک, ایک دربار لائی جو گدائی نصیب پر مائی تو اس کے علاوہ ساپ سے بے نیازی ہو گئی اور آپ جو ہے سب جگہ کے اللہ دوبارہ طرف فرپاروائی نصیب پرما تو تمہارا اجتماع یہ صبح کا بھی بیان ہوتا ہے جی پھر ناشتے کے بعد پھر بیان ہوتا ہے وہ پچھلے بیان میں کچھ ساتھی آئے یا یہاں بحان میں تو شامل ہوئے کھانا کھائے بغیر گئے تو کہتے آدھا سلسلے کا آدھا فیض جو ہے وہ تو بیان میں ہوتا ہے آدھا فیض ہے وہ لنگر کا کھانا کھانے میں ہوتا ہے تو اس سے معلوم کر گئے بڑا افسوس ہوں اپنے آپ کو بارود تک کیا کریں اللہ تبارک الرمن کی توفیق پہ کتاب